بسم الله الرحمن الرحيم جاء من أهدتنا بنا لا تأكلوا أمهالكم بينكم جيباتكم إلا أن أبعون تجاركم من أن تراضوا صدق الله الله العظيم إن الله ومراجل أحب على النبي جاء من أهدنا من الصدق وعلى النبي وشدكم صلى الله و سلم النبي صلى الله عليه وسلم صلاه و سلام عليك, عليك, عليك, عليك يا رسول الله الصلاه و السلام عليك يا محمد الله الصلاه و السلام عليك يا شفاعه الدين الصلاه السلام عليك يا فاطمه بنت الازهر وعلى الهاذ وصحبه اجمعين اللہ رب العزت کے ساتھ قادر اس کی قدرت کے آثار اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں جس طرح بھی نظر دوران ہیں تو مختلف صورتوں میں اس کی مخلوق نظر آتی ہے جماعتات و, و نباتات یہ سب اللہ اللہب العزت کی قدرت کے مقصد ہیں انسان کو اللہ حب الزت نے تمام مخلوقات نے بہت اعلی اور بہت اصل مکتبہ کا کرنا ہے اور انسان کے اندر رہتے سبھی بات یہ رکھی گئی کہ وہ اپنی ہی جیسی نو اپنی ہی جنگ کے ساتھ اور اپنی ہی نو کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے انسان کی جتنی ضروریات ان تمام ضروریات کو انسان خود پرجام دیتا ہے ضروریات نہیں. ضروری کی ضروریات سب ہو سکتے ہیں کچھ سرکاری ضرورتوں کو کی پالت نہیں کر سکتا ہے لیے آپ کہ اللہ رب العزت میں مختلف اقتدار اور قابلیت اور صلاحیت کے معاملے انسان نقصان پہایا ہے چاروں انسانوں میں ایک ایسی صلاحیت نہیں اور ایک ایسا ذہن نہیں اس اعتبار سے کسانوں مختلف جماعتیں نظر آتی ہیں کسی کے اندر کچھ صلاحیت رکھی کسی کے اندر کچھ اقتدار رکھی اور اسی لحاظ سے اسی اعتبار سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ہے کھیتی باڑی کر رہا ہے کوئی جو ہے وہ مشین چلا رہا ہے کوئی جو ہے وہ تعلیم و تعلق کی صلاحیت رکھتے ہوئے ہیں اگر ایک شخص کپڑا پو رہا ہے کپڑا باپی کا کام کر رہا ہے تو دوسرا شخص جو وہ ہل چلا کر گندہ اگا رہا اور جس طرح سے کہ گندہ اگانے والا اس بات کا حامل نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف غلے ہی تک محدود رہ کر اپنی زندگی بسر کر سکے بلکہ وہ غلہ اگا دوسروں کو دیتا ہے اور دوسرے بھی اس سے غلہ لیتے ہیں کپڑا بننے والا اس سے اللہ لینے کا ضرورت مند ہے اور اللہ اگانے والا اناج اگانے والا یہ ضرورت مند ہے کپڑا کپڑا لینے کا ایک دوسرے سے مستدمی اور بینیات ہو سکتے تو اس طرح سے انسان اپنی ضروریات کو دوسرے انسانوں سے وہ پوری کرتا ہے اور اس طرح سے ہر شخص جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے زندگی میں انسان کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے سادکتا پڑتا ہے تو بال وہ ڈین ٹین خرید و ہر ایک کو اس کے ذریعے سے اپنا معاملہ انج دینا پڑتا ہے اور کس طرح سے سمجھ کا اسلام ایک بہت بڑے شامل اور مکمل ہیم نے زندگی کے کسی سودے کو اسلام نے افغان و قوانین اور تعلیمات اور ہدایت کے جواب سے پچھلا نہیں چھوڑا اسلام نے کہا عبادات کے اصول وضاح عبادات انجام دینے کی تعلیم بھی اختارات بیان کرمائے بعض صورتوں میں عبادت ناجائز ہو جاتی ہے کون سی صورتیں عبادت کی چائے ہے کون سی ناجائز اسی طرح سے معاملات میں بھی اسلام نے انسانوں کی رہنمائی فرمائی اور فرمائے کہ کون سا معاملہ جائز ہے اور کون سا معاملہ ناجائز اور لے دین شریر و فروخت جائز کا تعلق موجود ہے سورج کے ساتھ کہ لے دین کرنے والا جو وہ جائز اور ناجائز سے ہنگامات سے باخبر ہے سبھی جو ہے وہ ناجائز اور ناجائز کریے وہ بچوں سے ادارے ناجائز ہاتھ حاصل کرنے کی سب سے کے ساتھ موانائی کے ساتھ مانا منائے گیا سامنے تیرہ پرانے میں لہر کر دل باپ بس او بہائی بننے تو تم آپس میں ایک دوسرے کا مار ناحک کرنے سے برمد واپس ایک لگ لیکن اس میں ساری وہ ہیں جو ہمارے اور ہماری طبیعت میں مغلوں اور ناجائز قرار وہ سب کی سب اس نف کے پاس میں داخل وہ رشوت کی صورت ہو وہ چوری کی صورت ہو وہ کسب کی صورت ہو وہ سود کی صورت ہو وہ کھا کر حاصل کرنے کی صورت ہو یہ کہ شاید تھا وہ کی صورت میں ہو اور ایک ہر ناجائز صورت پاسل کے اندر داخل سب کو روزگار کئی نہیں ملتا تو آپس میں ایک دوسرے کو ماسک نہ ہر طریقے سے اتپاد کر اور نہ ہی کے معاملات کام کے ساتھ لے نیت سے کے ساتھ گنا کے ذریعے سے جو لوگوں کے ساتھ یا اور تم یہ جانتے ہو کہ اور یہ معلوم ہے کہ مالا جو بھی کام کے پاس جا کر اور ان کو اسپیشٹ دے کر اور ان کے پاس بارشوں کے دے جا کر اس طرح سے لوگوں کے مال کو یہ کرنا ہے اور جانچ پوری کر کا کر رہے کہ یہ اور بھی زیادہ بنا ہے سامنے والے موجود اور حلال سخت کے حلال اس کے بارے میں ابھی طریقے سے یاد ہوا ہے اس طرح سے یہ بہت پڑھائی اور مسلمان پر ان پڑھائی زیادہ کرنا ضروری ہے اسی طرح سے دیگر پڑھائی کے ساتھ ساتھ سخت ویچار کرنا اور جائز آمدنی کے ذرائع طلب کرنا کرنا دی اور بعد اور کما سال آرمی سلا کے بڑھے گی کہ فلال کمانا حلال کی طلب کرنا یہ اور اللہ رب الزم ابھی شریف میں آتا ہے جو اللہ رب العزت خاص اور ساتھ کو پسند کروانا ہے سرکار اللہ سارے شکریہ مدد سے یہ کتاب ہم اللہ تعالیٰ سے سب سے بہتر کھانا اور سب سے وہ ہے سب سے محنت مسلم شریف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص سفر سے آتا ہے اور اس کے بعد اترے ہوئے براگر کا ہاتھ اور گرد اسپاس اس پڑی حالت اور متاثر کی دعا قبول ہوتی ہے ورنہ سے یہ شخص کہتا ہے کہ اللہ ریار گاہ ہاتھ اٹھاتا ہے کیا رف کیا رب اٹھتا دعا کرتا ہے اور اس طرح سے وہ اللہ رتا ہے بمل بسار حال یہ ہوتا ہے کہ نہ تو اس کا کھانا اس کی غذا جو ہے وہ حلال کی ہے نہ اس کا پینا جو ہے وہ حلال کا ہے نہ اس کا سہننا جو ہے وہ حلال کا ہے تو پناہ کے نظر قبول ہونا دعا قبول ہوگی جب اس کی اس کا پورن روشن اس کا لباس جب شاید طرح سے ساتھ نہیں کیا میں اور وہ دعائیں کرے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیسے قبول ہو سکی اس میں اس بات کو اشارہ فرمایا گیا کہ اگر آپ پورے خدا سامنے بننا چاہتے ہو اور دعا کی قبولیت سات کرنا چاہتے ہو اور مستق بننا چاہتے ہو تو پھر جو حلال کا سب کا اپنے رسولوں کو اس کو بھی پاسا اور پاس حاصل کرنے کا کام وہاں منوار اے رسولوں کی بنا تم وہ باقی اللہ کے حلال اور وہاں بنوا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھ گڑھ کی اچھی اچھائی سے کام کرتے رہے اور نامپور ضلع کے مہاراجن سے اللہ رب العزت نے تمہیں جو حلال دل ادا فرمایا ہے یہ اہل ایمان کسی میں سے کھاؤ اور اسی میں دیکھ حلال حلال اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی کسی حلال کو حلال دنیا سے حق کیا گیا اگر وہ چیز حلال ہے لیکن اس کے حصول کا ذریعہ حل نہیں ہے تو باب سے وہ حلال لیکن پھر یہ ناجائز کرے اس ذریعے سے اس کو حاصل کیا تو بات ذریعے ہلاک نہیں حلال دونوں دن یہ ضروری ہے کہ وہ چیز جس کو حاصل کیا جا رہا ہے جس کو طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی جائز ہو وہ بھی حلال ہو اور جس ذریعے سے اس کو حاصل کیا جا رہا ہے وہ دریا بھی اس کا جائز ہو سب مجھے وہ چیز جائز اور حلال بڑھے گی ورنہ دونوں میں سے اگر کوئی بھی چیز میں ہے سید کے خریدے اور سید کی جدید اور خود کے خلاف ہوئی تو وہ حلال بھی رہیں گے آج مسلمان ان تمام باتوں کو سلائے گئے ایسے ہی سرکاری بارے میں سب کا پیش جوڑی ہے مبارکہ میں اس کا بیان ہوا ہے کہ وہ زمانہ آئے گا لوگوں پر وہ وقت آئے گا جب وہ مال و حاصل کرنے کے لیے جائیں اور نہ جائیں اس رات کے طریقے کو نہیں رہیں گے بس مال کھانا چاہیے مال حاصل ہونا چاہیے کسی بھی ذریعے سے ہو یہ خرید سے اگ جائے میں سمجھتا ہوں اور لگتا کہ دور ہے جے تمام جائز اور ناجائز کے طریقوں سے اور امان اور محتانہ کو ہدایات سے مسلمان داخل ہو چکے ظاہر ہے کہ جب یہ شلیف پڑ جائے اور ناجائز شلیے سے دولت حاصل کی جائے اور اس سے رقمہ کھایا جائے گا اس سے حاشت کی جائے گی تو وہ یہ جس کہ جو آرام کمائی کو پرورش پائے اس کے لیے سرکاری بات میں بلا رہے چاہتا ہے کہ وہ گوشت وہ یہ بھی جس کی پرورش لرام ہوئی ہے وہ چہنگم میں جائے گا اور اس کے لیے ذہن کی بات ہی اور پتہ یاد کہ آج سماج اس ہدایات سے کیسا نفرت سے مبتلا ہو سکتا ہے وہ اخبارات وہ ہمارے خلاف وہ ہمارے عقاد جنہوں نے جامی تعلیمات سامنے رکھا اور تجارت کی اور ان کی ان کا حال کیا رہا. وہ کہتے کیسے خوشحال تھے وہ کہتے مطمئن سے ان کو کیسا سکون اور کیسا چین حاصل آج اس کا سپورٹ نہیں کر پاتے آپ جانتے ہیں کہ سرکار دوارے صلی اللہ تعالی وسلم نو عمری ہی سے تجارت میں مصروف ہو گئی چالیس برس تک آپ نے تجارت فرمائی تجارت میں کیسے کیسی داری اور کیسے امانت داری مضبوط رکھی کہ باوجود اس کے کہ آپ کے منفرد سے اوپار متعدد آپ سے مخالف سے،, سے،, سے لیکن وہ بھی آپ کو کام کو امین کہا سکتے ہیں یہ آپ کی جانکاری اور یہ آپ کی امن کاری جسے مقابلے کی تبدیل کیا چاہیے وہ بھی ساتھ نیچے نہیں اور آپ کے ساتھ جا کر پگاڑا چاہیے اس وجہ سے لیکن لیکن کہ آپ کا درپار اور آپ کا چاہنا ان کی امانتوں کا مزہ دوانت اور جانکاری کے ساتھ گرم کرنے والے ہوں کے بارے میں سب کا جانکار آگے اور دیامت میں ہم جی اور سفر کے ساتھ معمولی بات میں بہت بڑا مقام ہے اور یہ بہت بڑی تازت اور خوش نظیب ہے وہ لوگ کہ جو اپنے معاملات میں اپنے دین دین میں سیت کو پیسے نظر رکھتے جانبداری کے ساتھ امانتداری کے ساتھ دین دین ان دستوروں کو تیار کرتے ہیں حضرت आय जो बहुत बड़े बड़े बलियों काम बहुत बड़ी तजारत किया करते हैं बरसात में लेकिन उन्होंने जमानत जारी और मेहनतदारी और तजारत के लिए अपने कुशोदी संजय में लगा किए थे तीन बंद प्रकार थे और आनंद ये था چیز کی پر خریدنے والوں کا کھاتا بنا رہتا اور اگلے سوجنا علی گڑھ بدلاؤ خان اگر اسکول پر روزگار بند تھے تھوڑے نفے کے بیچ کے بیچ تھوڑے حاصل کرنے تھے وہ بڑے نفے سے نہیں رہتے بات ہوتا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفا حاصل کرنے کے لیے نہ تھوڑے نفے کے لیے یہ تھوڑا نفا حاصل کر کر بہت بڑے نفے حاصل کر لیا گئے اور بھارت جیسا کہ طلب جو ہے وہ کم ہو یا بڑھے لیکن بھی رکھا جا سکے جرف نے کوئی جاتے بھی کیا گیا اس کی بار ایسا موقع آیا کہ قیمت چیزوں کے کام بڑھے صرف بڑے پیشے سے رہے لوگوں نے کہا کہ رفت جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اور کام جو ہے وہ نیچے جا رہے ہیں اور آپ بھی جو ہے وہ نئے نفے پر فروخت کرنے کے پہلے کر سکتے ہیں نے اپنی تجارت کے لیے اپنے لین دین کے لیے اپنے رب سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں پانچ فیصد سے زیادہ نفع آپ نہیں کروں گا میں اس سے زیادہ نفع نہیں کماؤں گا اور جوان مرد وہ ہے جو بازار میں بھی اللہ کو یاد رکھتے آج ہمارا آرم سے مرخلاف یہاں کو ایک چیز ساتھ میں رہتے ہیں کہ سب چاہے چیز کی کامیابی ہو اور اس کو روکا جائے اور وہ مانگے اور من مانے کام کیے جائیں اور بلکہ دوسرے سب نے کھا کر چیزوں کو جو ہے وہ فروخت کرنے کا معمول بنا ہوا ہے سرکار وال اللہ تعالیٰ علی سندر نے دنیا کو پریرا سے اللہ تعالیٰ, و تعالی, و تعالی و اور میں آدمیوں کی طرف میرے کو پہلا شب وہ جو احسان دکھلانے والا ہے اور دوسرا وہ کہ جو ستمپور کے طور پر اپنا کپڑا لگ جانے والا ہے اپنی ساتھ، اپنی باندھ اپنا چھاٹ پاٹ ظاہر کرنے کے لیے وہ ایسا کرتا ہے دوسرا وہ سب کہ جو اپنا بات دوسری درد میں ساتھ اور پروش کرتا ہے نمبر جب مسلمان گرد تو عالم یہ تھا کہ مجیے کی تجارت پر جبھی بھی شاید ہوئے بازاروں میں منڈیوں میں یہودیوں کی تجارت کا اور ہر طرح کی وہ ستیہ سڑ کر تجارت کر رہے تھے لیکن جب سرکاری بحال صلی اللہ تعالی جائے اور مسلمان یہاں پر تجربہ کا مبین ہوئے تو ان حضرات میں اپنی جانتداری اور امانت داری سے جوہری تجارت جو کہ بسیاں پر ہوتی ہے سرام پڑ جائے آج اگر ان کو اپنایا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان پوری دنیا پر اس حوالے سے حابی نہ ہو جائے اور غالب نہ آ جائے لیکن یہاں تو عالم یہ ہے کہ جتنی بسیانتی ہو سکتی ہو جتنی محدود ہوتا نہیں اور پڑے شریف ہو سکتی ہو کوئی جو کا اور کوئی دریا ایسا فرق نہیں کیا جاتا ہے آپ ذرا دیکھیں اور آپ نے اخبارات میں پڑھا بھی ہوگا خود بھی سادے کا پڑا ہوگا کہ کیا آج ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ جو بازاروں میں تباہی کو لے لیں آپ ادبیہ کو آپ لے لیں کہ دواخاس کمپنیاں جو دو تیار کرتے ہیں ان پر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے سے اس زمانے تک قابل استعمال کر سکتی ہیں اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا بلکہ نقصان دہلی ٹائم ہوگی ہمارے دوا پروش اِلا ماشاء اللہ جن کو اللہ نے توفیق دی وہ بھی ابھی سے بچے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ جناب تاریخ خدم ہے اس کا ختم ہو چکا ہے دوا لیکن پھر بھی جو ہے وہ دوائیں دکانوں پر اسٹوروں پر فروخت ہوتی اس کے لیے کیا کوئی بندوبست ہے اگر کوئی بندوبست کیا ہوا ہوتا ہے اگر انسپیکٹر آتا بھی ہے تو جناب لے لے کر اور بک مکا کر, کر تمام جو ہے وہ شخص ہے اس پر کوئی عمل درامد نہیں ہوتا اور وہ مجھے صحت کمائی جو ہے جناب فروخت ہوتی رہے اسی طرح سے آپ دیکھیں مثال کے طور پر گوشت کو لینے آپ کہ گوشت کے لیے صحت کے قصوروں کے مطابق کوئی محکمہ قائم ہے پتہ نہیں ہے کہ نہیں درحال موت تو لگی ہوتی ہے گوشت پر یہ کیا ہوتا ہے یہ اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ تمام کشوروں کے مطابق اس دوست کو پرکھا گیا ہے اور جس جانور کو شدہ کیا گیا ہے وہ بیمار نہیں تھا من کا سبانا تھا تندرست تھا یہ اس جانور کا ہے لیکن آپ جانتے ہیں اور بارہا ہے آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ جناب بازار تھے اور جناب کتانوں پر بیما جانوروں کا دوست فروخت کر دیا جاتا ہے اور اس طرح کے افسروں سے مل کر ان پر یہ مہر لگا دی جاتی ہے اور ان کے حالت پہنچ جاتے ہیں ایک چیز نہیں اس طرح کی اور انسانوں کی تربیت کتنے گراف فروغی کل ہو جاتے ہیں کتنے بچے ہو جاتے ہیں لیکن लोगों को अपने जिलों को से मतलब होता है लोगों लो की जान लोगों को सरोकार अपनाबाद और किसानी हिदयात अच्छा इस माम का रोड पाए जाते हैं और एक बहुत बड़े साजिफ थे अदर से दोनों सिर्फ इनका मामूल ये था कि अगर بادل آسمان پر چھا گئے اور اندھیرا ہو گیا تو بناب اپنی دکان بند کر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اندھیرا چھا گیا ہے لوگوں کو سیدھے خریدتے وقت چیز کا عیب نہیں معلوم ہو سکے گا اس لیے جو ہے میں دکان بند کر دیتا ہوں اور فکو بھی یہی ہے کہ جب کوئی فروخت کی جائے اور اس میں کوئی عیب ہو تو گاہک کو بتلا دیا جائے کہ یہ عیب ہے بڑا خریدار ہے وہ شخص جو چیزوں کے ایس کو چھپا کر فروخت کرتا ہے سب کیا ہے آج اس کے پڑے گا آپ جو ماری جاتی ہیں جو کمی کی جاتی ہے وہ کسی سے پوسیدہ نہیں میں تو آپ کو ایسے شخص باتیں سنا رہا ہوں کہ جو انتہائی جیاندار مرا امانت کہا کہاں تک بہت بڑی تجارت وہ کیا کرتے تھے گلے کا کیا کرتے تھے اور آپ میں یہ تجارت کو چھوڑ کر تجارت کے مصروف ہو گئے تھے جب ان کا وسال ہوا ہے تو انہیں کے دوست نے جن کو پاب میں محاذری نے پاپ نے دیتا تو سب کے پر بھی دنگی پہلے بھی بتائیے تو پاپ میں اسے بتاتے ہیں کہ میرا حساب و کتاب کیا گیا میرے دن میں لگے پندرہ بولیاں نکلی تھی اور وہ اس طرح سے سنا کہ تم تو بڑے ماندار تھے تم کو جانداری بڑا پڑوس کیا کرتے تھے بتا جہاں بات تو یہی ہے لیکن یہ پندرہ بولیاں جو میرے دل نکلی ہے یہ کوئی طور نہیں بلکہ نفرت کی وجہ سے میں کوئی نام طور میں کمی نہیں کیا جا تھا صرف نفرت یہ ہوئی ہے کہ میں ترار کے پتھر پر جو برد و گمار جل جاتی تھی اس کو میں صاف نہیں کر پاتا تھا اس کی طرح میری توجہ نہیں گئی جب اس کا حساب و کتاب ہوا تو صرف اس وجہ سے میرے سل میں بولیاں بوٹیاں کرنے کی بنی ہے یہ کمی کی وجہ سے نہیں دادا فرمائیں کوئی انعام تو ان میں کمی رہی کی تھی غفلت کی وجہ سے صرف یہ ہوا کہ وہ لوگ جان پوچھ کر اس طرح سے کرتے ہیں ان کا ان کا کیا جواب دیں گے ان سے ان کی مدت بھی نہیں ہے غور فرمانے آپ یہ ہے سورت کے ساتھ کہ آج ہم مسلمان صرف رقم طور پر مسلمان رہ گئے ہم نام سے مسلمان رہ گئے ہم صرف مسلمان اس لیے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے آباؤ کا صاف مسلمان میں کیا کیا بات یاد کرتی ہوں اس لوگ اس یاد کرتے ہیں سولہ بھائی راجدھی کا جائے اس کو سلابائی راجدین کا نظام حکومت قائم کیا جائے گا. حاصل کیے جاتے ہیں برامد کرنے کے درامد کرنے کے لیکن کہیں بھی جو ہے یہ نہیں ملتا کہ لائسنس ایسے شخص جاری کیا جائے گا کیونکہ تجارت کے افغان شریعہ سے واقف ہو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی عید جو امام اداروں جدرت فرماتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اور بہت بڑے یہ شخصیت کے مالک ہیں ان کو جو ہے یعنی یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے دور کے سمیپر کو تاجروں کو جمع کیا جائے اور کو جمع کر, کر ان سے سوال کیا کرتے تھے کہ کم تولنے کی کیا جو ہے وہ سب وہی ہے اور جناب زیادہ منافع لینے کے بارے میں کیا حکم ہے تمام شری احکان ان سے پوچھتے تھے اگر کوئی تازہ صحیح جواب نہیں دے پاتا تو حکام بالا جا فرماتے تھے کہ یہ تجارت کرنے کا حل نہیں ہے جناب شریعت کے مطابق سارے اقدامات ہوتے تھے اور لوگ سکھ اور چین کی زندگی بدل کرتے تھے کسی کو کوئی جو ہے کسی کو شکایت نہیں ہوتی تھی آج ہر ایک شخص شکایت صرف اس لیے کہ آج مسلمان آج جانے سے پڑا اور شریعت سے نہ بدل دعا کرنے کا دانت لے رہی ہیں اور نہ ہماری حرکتیں ہمارے افعال اور ہمارا کردار تو اتنا معجوب ہو چکا ہے اتنا جو ہے وہ غلیظ ہو چکا ہے کہ ہم سانس لینے کے لیے مستحق نہیں ہیں ہم خود قہرے خداوندی کو اور غذب اراہی کو جو ہے وہ سب و روز دعوت دیتے رہتے ہیں یہ تو سرکار کا کرم ہے یہ تو سرکار کے امتیوں کا اور سرکار کے غلاموں کا جو ہے سستا ہے کہ ہم ان کی نیکیوں کے سفید جو وہ جی رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے غضب سے محفوظ رکھے ہم سے اللہ تبارک بطالہ ہم کو جو ہے برائیوں سے محبوب رکھے اور دلوں میں برائیوں کی نفرت ڈالتے <س spooky> <س في śled provincial> قال يا قوم عبدالله ما لكم من إلهي غيره ولا تنقص المكيال والميسان إني راكم في خير وإني يخاف عليكم ذلك يومي للخير ويا قوم عبدالله المكيال والميسان في ولا تبحث من هذه ولا تفسد ولا تعطوك اللوز المفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين ومان عليكم بحفيظ صدق الله وليج العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمانوا صلوا عليه وسلموا تفليما صلى الله على النبي جرم من جواله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حديب الله فلا شفی عالم سنبین کا اجمائم اجمعین قرآن کریم کی مقدسہ اس وقت میں نے تلاوت کی ہے ترجمہ ہے مدینہ خاطم شعیبہ اور اہل مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب علیہ السلام کو فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ملادن کسلم کیا والمیزان اور ناپ اور تول میں کمی نہ کروں اور میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں اور میں تم پر احاطہ کرنے والے عذاب سے ڈرتا ہوں اور میری یہ میری قوم تم ناپ اور طول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی اشیاء میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد نہ مچاؤ بقیت اللہ خیر خین اللہ کے دیے ہوئے حلال سے جو تمہارے پاس بچے وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ان پن تمین اگر تم ایمان دار ہو اس عیسائیت کے ترجمے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کے باشندوں کی اصلاح کے لیے میں بہت فرمایا تھا شہر مدین مصر اور عراق کی ایک بہت بڑی شہر واقع ہے مدین کے جہاں اپنی شہرہ تھے گزرنے والے تجارتی قافلوں کو لٹا کرتے تھے وہاں اس شہر کے یہ باشندے ایک بہت بڑی قبیح اور پوری عادت میں مبتلا تھا اور وہ عادت قبیحہ یہ تھی کہ جب وہ خود دوسرے لوگوں سے اشیاء خریدتے اور ناپ اور تول کر لیتے تو پوری پوری لیتے لیکن جب اس کو فروخت کرتے تو ناپ اور تول میں پیمائش میں کمی کر دیتے اور اس کو وہ منافع کی تجارت کہا کرتے تھے اس میں بہت زیادہ نفع ہوتا ہے یہ جی تجارت پڑھی نفع بخش حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس قوم کی اصلاح کے لیے محبوض فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو پہلے تو رشد و ہدایت کی تعلیم دی توحید و عبادت کی تبلیغ فرمائی کیونکہ سب سے اہم فریضہ یہی تھا میری قوم تم اللہ کی پوجا اللہ کو پوجو وہی معبود حقیقی ہے اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں حضرت شعیب علیہ السلام دن میں اپنی قوم کو یہ تعلیم دیتے اور دوسری جو ان کے اندر قباحت تھی ناپ تول میں کمی معاملات میں خرابی کے مرتکب ہوتے تھے اس کی طرف بھی توجہ دلاتے اور ان کو سمجھاتے کہ دیکھو یہ اچھا کام نہیں ہے تم لین دین میں بدیاں کے منتقل ہوتے ہو تم جو ہے لوگوں کو فریب دیتے ہو دھوکہ دیتے ہو اور خود کا یہ حال ہے کہ جب تم یہی اشیاء دوسرے لوگوں سے خریدتے ہو تو پوری پوری حاصل کرتے ہو پوری ناپ کر لیتے ہو اور توڑ کر بھی پوری لیتے ہو لیکن جب خود دوسروں کو ناپتے اور تولتے ہو تو اس میں تم کمی کر دیتے ہو اس طرح سے لوگوں کو تم خسارہ پہنچاتے ہو نقصان دیتے ہو تو ایسا مت کیا کرو اور پھر بات یہ ہے نی اراک خیر میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ بڑے آسودہ حال ہو خوش حال ہو تمہیں اللہ کی نعمتیں میسر اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی شکر گزاری کرو اور اس نے جو تمہیں ہدایات دی ہیں اس نے جو تمہیں احکامات منمت فرمائے ہیں ان کی پیروی کرو اور اس کی تعمیل کرو اس کی ہدایات اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرو لین دین اسی کے احکامات مطابق کرو معاملات اسی کی ہدایت کے مطابق انجام دو تو یہ اس کی شکر گزاری ہوگی اور تمہارے لیے جو ہے یہ بہت بہتر ہے بقیت اللہ خیر الکم اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مرمت فرمایا ہے اور حرام کو ترک کر کے حلال اختیار کر کے اللہ کے دیے ہوئے سے جو تمہارے پاس بچ جائے نفع ہو جائے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کو تمین اگر تم ایمان لانے والے ہو اور ایماندار ہو تو ان اصول پر تم عمل کرو حضرت شعیب علیہ السلام دن بھر یہ رسط و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے اور نماز میں مصروف رہتے عبادت میں مصروف رہتے جب آپ اپنی قوم کو اس طرح سے سمجھاتے اور قوم آپ کے ان معمولات کو دیکھتی تو کہتی کہ قالو یا شعیب و اثرات کو کہتا مر و کانت وہ کمایا حلیم الرشید کہ ایک شاید کیا تمہاری نماز حکم دیتی ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں کہ جو ہمارے آبا اور ذات کرتے چلے آئے یعنی جن باتوں سے تم ہمیں منع کر رہے ہو اور جن معاملات سے تم ہمیں روکنا چاہتے ہو تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے یہ کام تو اور یہ باتیں تو ہمارے آبا و اجداد بھی کرتے چلے آئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے ان معمولات کو چھوڑ دیں ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ کی نماز ہمیں جو ہے یہ حکم دیتی ہے اور تمہیں یہ کہتی ہے کہ تم ہمیں یہ باتیں کہو اور ہمیں ٹوکو تم کون ہوتے ہو حضرت شعب علیہ السلام یہ جی سن کر انتہائی مغموم ہوتے ہیں یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ لین دین خرید و فروخت کے معاملات میں بہت ہی بدیانت اور بہت ہی جعلساز اور بڑے ہی مکر و فریب سے اپنے کاروباری اور لین دین کے معاملات کو انجام دیتے تھے اب اندازہ کیجئے کہ لین دین میں خرید و فروخت میں ناپ اور تول میں کم کمی کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا کبھی یہ عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف اس کبھی عادت کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو یعنی ایک پیغمبر کو اور ایک نبی کو اس قوم کی طرف بھیجا اور یہ قوم بھی اسی طرح سے بگڑی ہوئی تھی اس کے حالات و عادت و اطبار بھی اسی طرح سے بگڑے ہوئے تھے جس طرح سے کہ اہل مکہ کے اور یا آج کے دور کے بدتیانب سرمایہ دار صنعت کار اور تاجروں کے حالات اور ان کا ایمان بھی ایسا ہی ایمان تھا جیسا کہ آج کے دور کے لوگوں کا ایمان ہے کہ صرف لفظی اور رسمی ایمان تو پایا جاتا ہے لیکن عمل کا کوئی نام نہیں کوئی نشان نہیں اس کا بھی ایمان ایسے ہی اور یہ بھی جو ہے یہی کہا کرتے تھے جیسا کہ آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ جناب آج کے دور میں سچ اور زیانت داری اور امانت داری اور صدق مقالی اگر اختیار کی جائے تو دنیا کا کاروبار ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں نفع بخش تجارت ہم انجام ہی نہیں دے سکتے ہیں اور اگر راست بازی گرتیا کیا جائے اور سچائی کو اپنایا جائے تو نہ تو سیاست چل سکتی ہے نہ تجارت چل سکتی ہے نہ جو ہے بزنس چل سکتی ہے اگر ایسا کیا جائے تو صرف نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو سکتا یہی باتیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سردار بھی کہا کرتے تھے اپنے لوگوں سے لائن شعیب ان نکمل خاصر ہوں کہ دیکھو اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی باتوں کو مانا نا تو تم سوائے نقصان کے اور سوائے خسارے اور ٹوٹے کے کچھ نہیں حاصل کر سکتے آج بھی یہ کہا جاتا ہے یہ جناب یہ مولویوں کی باتیں ہیں اگر آپ نے جو ہے ان مولویوں کا اجتباع کیا اور ان کے پیچھے چلے تو کہیں کے کہ نہیں رہو گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے یہ تجارت میں نفع اور یہ عیش اور یہ راحت اور یہ سکون اور یہ آسودگی ساری برباد ہو جائے گی اگر تم نے ان مولویوں کی باتیں مان لی تو دیکھ لیں آپ کہ آج جو ہے جناب ان اہل علم کو اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتلانے والوں کو جس طرح سے کہا جاتا ہے اور ان کو جب یہ بتلایا جائے تو اس کو دقیانوسی کہا جاتا ہے تو آپ خود غور فرما لیں اور خود جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اس قسم کی گفتگو کرنے والے خود جو ہے وہ دقیانوسی دور کے جو ہے یعنی باتیں کرنے والے ہیں یہ باتیں شعیب علیہ السلام کے قوم کے سردار کیا کرتے تھے کہ ہرگز ہرگز شعیب علیہ السلام کی تعلیمات کے قریب مت جانا جو ہدایات اور جو احکامات حضرت شعیب علیہ السلام آپ سے کرتے ہیں اور جو ہے اور جامع پہنایا تو یہ سمجھ لو کہ سوائے تو خسارے اور نقصان کے کچھ نہیں حاصل ہوگا اور یہ ناپ کال میں کمی ان کے نزدیک بہت ہی نفع بخش تجارت تھی لیکن آج کے دور پر اگر آپ نظر کریں تو نفع بخش تجارت کی ان کے خیال کے مطابق جو ہے بہت سی صورتیں جو ہے وہ ایجاد ہو چکی ہیں بہت سی صورتیں معرض وجود میں آ چکی ہیں ان میں سے سب سے بڑی جو ہے وہ نفع بخش تجارت کی صورت یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی آج کے صنعت تاجر بزنس مین ہیں جناب تجارت کے جو وزیر ہیں ان سے مل کر ان کے سیکرٹریوں سے مل کر اور بجٹ سازوں سے مل کر ان کو رشوت دے کر ان کو کمیشن دے کر ان سے پہلے ہی جو ہے یہ معلوم کر لیا جاتا ہے کہ کن کن اشیاء پر جو ہے ٹیکس لگنے والا ہے کن کن چیزوں پر ڈیوٹی لگنے والی ہے کن کن چیزوں کو جو ہے وہ جناب ٹیکس سے جو ہے وہ بری کیا جا رہا ہے یہ سب باتیں پہلے سے معلوم کر کر ذخیرہ اندوزی شروع کر دی جاتی ہے مسلوں کی قلت پیدا کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر جب جناب بجٹ ظاہری بجٹ آ جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ جناب ذخیرہ کی ہوئی چیزیں جو ہے بازار میں لا کر جو ہے ٹیکس اور ڈیوٹی اور جناب یہ وہ سب بتا کر کروڑوں روپے جو ہے وہ کمائے جاتے ہیں یہ ہے صورتحال کہ وہی آداد طبیعت جو عمر سابقوں کے میں پائی جاتی تھی اور جو برے معاملات امن سادقہ کے لوگ انجام دیا کرتے تھے اس سے کہیں بڑھ کر اس سے کہیں زیادہ جو ہے یعنی آج کے دور میں امت مسلمہ کے افراد جو انجام دے رہے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بدضیانت اور ان کی جو ہے خرابیوں اور ان کی جو ہے خیانتوں کا ذکر کر کر اللہ رب العزت نے اس قوم کو جس عذاب جس عذاب میں جو ہے گرفتار کیا اور ان پر جس طرح کا عذاب بھیجا وہ بیان کر کر امت مسلمہ کو ہدایت کی جا رہی ہے ان کو, ان کو نصیحت کی جا رہی ہے اور اس طرح کے معاملات کر کر بہت خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کروڑوں کا جو ہے وہ نفع حاصل کر لیا ہے لیکن ان کو, یہ ان کو یہ خبر نہیں اور ان کو یہ یقین نہیں کہ وہ کہ ان کے افعال و اقوال اور اعمال کی نگرانی ہو رہی ہے اللہ رب العزت ان کے افعال و اقوال و اعمال سے بے خبر نہیں بلکہ ایسے دو فرشتے ان کے ساتھ مقرر ہیں کہ جو ان کے اقوال و افعال کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں چی رام کامات فلون کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو ان فرشتوں کے ریکارڈ سے جو ہے وہ غائب نہیں ہوتا ہے وہ سارا لکھا جا رہا ہے کوئی چھوٹا اور بڑا عمل معمولی سے معمولی جو ہے وہ عمل بھی ایسا نہیں ہے کہ جو سب سے تحریر میں نہ لایا جاتا اس بات سے بے خبر ہو کر بڑے جو ہے وہ معاملات میں خیانت کا انتخاب کرتے ہوئے جانتداری کے اصولوں سے جو ہے وہ ہٹ ہٹ کر حرام اور ناجائز کی طبیعت سے بے نیاز ہو کر جناب سب کچھ جو ہے وہ کر جاتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں بسرے کے ایک بہت بڑے تاجر کے ایجنٹ کو شہر سوز سے اس نے یہ خبر پہنچائی کہ یہاں پر گنے کی فصل کو پالا مار گیا تم سے جتنا ہو سکے شکر کی ذخیر اندوزی کر لو انہوں نے جناب یہ خبر پاتے ہی دھڑا دھڑ جو ہے شکر خریدنا شروع کیا اور بڑی کثیر مقدار میں شکر ذخیرہ اندوزی کر لی نہ صرف یہ بلکہ ہوا یہ کہ اس نے شکر میں گڑ ملا کر اس میں اوپر سے پانی چھڑک کر اس کو محفوظ کر لیا جب دام بڑھے نک جو وہ چڑھے تو جناب اس نے اپنی ذخیرہ کی ہوئی شکر کو بازاروں میں بھیجا نفع کا ظاہری یہ عالم تھا کہ یومیاں تیس ہزار درہم اس کو نفع ہو رہا ہے بڑا خوش کہ دیکھا کیسی جو ہے یعنی سمجھداری سے کام لیتے ہوئے شب و رات بھر میں جو ہے جناب سرمایہ دار بن رہا ہے تیس ہزار درہم کی یومیاں یہ تجارت ہو رہی ہے نفا بخش اسی اتنا میں جناب اولاد کا انتقال شروع ہو جاتا ہے اولاد جو ہے وہ مرنا شروع ہو جاتی ہے دسنا کا جب آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پورے شہر میں پورے شہر میں اس کی شکر کے استعمال کی وجہ سے حیدے کی وبا پھیلی ہوئی ہے اب جب یہ پتہ چلا اور اس کے ضمیر نے اس کو جھنجوڑا تو سر اکڑ کر بیٹھ گیا اور کہا یہ میں, میں نے کیا کر اس اس کی خود خود یہ سمجھداری جو منفی سمت میں تھی خود اس کے وبال جان اور اس کے لیے ذہنی آگ کا سبب بن گئی یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کی معاملات میں بدیانتی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ وقتی طور پر خوش ہو جاتے ہیں لیکن ایسے سرمائے میں ایسے نفے میں کوئی برکت نہیں ہوتی ایک طرف سے آتا ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ نکل جاتا ہے یہ جب صورتحال ہو اور آپ اندازہ کریں کہ جب معاملات میں لین دین میں اس طرح کی بدیان کی اور اس طرح کی خیانت کا انتخاب کیا جائے گا تو کیسے جو ہے برکت ہو سکتی ہے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو بیان یہ ہے کہ اگر جسم پر دس درہنگ کا خریدا ہوا لباس لباسن کیا ہوا ہے استعمال کر رہا ہے اور اس میں ایک روپیہ بھی حرام کی کمائی کا شامل ہو گیا ہے تو چالیس روز تک کی عبادت مقبول نہیں ہے حضرت ساد بن ابھی وقات رضی اللہ تعالیٰ جو سرکار ضالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتے میں مامو ہوتے ہیں اشرا مبشرہ میں سے ہیں اور بڑے ہی مستجاب الدعوات حضرات صحابہ ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے جب جہاد فرض ہوا ہے تو اللہ کی راہ میں سب سے پہلا تیر چلانے والے حضرت صادم ربی وقاص رضی اللہ تعالی نے ان کو نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مستجاب الدعوات بننا ہے تو تمہاری غذا میں کوئی لقمہ جو ہے وہ حرام کا نہیں ہونا چاہیے حضرت سیدن عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا یارفول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو عالم یہ ہوتا ہے حالت یہ ہوتی ہے کہ خیال نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہوں کوئی ایسی ایسی چیز بتلائیے کہ جس کی وجہ سے یہ صورتحال ختم ہو جائے تو فرمایا کہ حرام سے بچو اور اپنے کپڑوں کو نجاست آلود ہونے سے محفوظ رکھو تو یہ صورت ختم ہو جائے گی آج ہم جائزہ لے لیں آج ہم اپنی زندگیوں کا خود جو ہے محاطبہ کر لیں احتساب کر لیں کہ آج ہمارا کیا حال ہے عبادت اول تو عبادت ہوتی ہی نہیں اگر عبادت کرتے بھی ہیں تو عبادت بظاہر ہو رہی ہوتی ہے بظاہر نظر آتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جسمانی طور پر تو یہ صورت ہوتی ہے دلی اور قلبی اور ذہنی اور فکری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں میں مصروف ہوتے ہیں دکان میں مصروف ہوتے ہیں اسکول میں مصروف ہوتے ہیں کالج میں مصروف ہوتے ہیں کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں لین دین میں غص ہوئے ہوتے ہیں اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کتنی رکعتیں ہم نے پڑھی کیسی پڑھی کیسی نہیں جیسی کیسی کر جناب ادا کر لی اور سمجھ گئے کہ جناب ہم نے نماز پڑھ لی آج یہ کیفیت ہماری اسی وجہ سے کہ ہم اب نظر نہیں رکھتے ان باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے توجہ نہیں کرتے کہ کہاں ہم سے جو ہے وہ کمی ہوئی ہے کہاں ہم سے جو ہے وہ خلا کے قدم اٹھایا ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالی کے صاحبزادے کاروبار کرتے تھے یہ اس دور کی بات ہے جب کہ سکے وزن کر کر لیے جاتے تھے اور دیے جاتے تھے دیکھا کہ صاحبزادے جو ہیں سکوں سکوں کا وزن کرنے سے پہلے اس پر جو رنگ میل کچل لگی ہوئی ہے اس کو صاف کر رہے ہیں تاکہ وزن صحیح طور پر ہو سکے حضرت فضیل ابن عیاض اجاز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ تم نے ناپ اور تول میں اس قدر احتیاط رکھا تم نے دو حج دو عمروں کا ثواب پا لیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی چیز وزن کر کر دو تو پلّا جو ہے جھکا ہوا ہونا چاہیے اس چیز کا جس چیز کو تم دے رہے آج تو عالم یہ آپ, آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ہیر پھیر کیا جاتا ہے کس طرح سے جو ہے وہ ڈنڈی ماری جاتی ہے اور یہ نہ سمجھے کہ ڈنڈی مارنا ناپ تول میں کمی کرنا یہی بد بیانتی ہے نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے وہ اسلام نے احکامات مرحمت فرمائے ہیں مزدور جو مزدوری کرتا ہے وہ اپنی قوت فروخت کر رہا ہے استاد جو ایک مکتب میں پروفیسر یا ٹیچر یا لیکچرار اسکول اور کالج میں وہ اگر تعلیم دے رہا ہے تو وہ اپنی صلاحیت کو دیکھ رہا ہے اور کسی طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس جس شعبے میں جو شخص منصرک ہے وہ اپنی اپنا ہنر اپنی صلاحیت اپنی قوت اپنی استعداد اپنی مہارت ڈاکٹر ہو یا حکیم وہ اپنی استعداد اور اپنی قابلیت کو جو ہے فروغ کرتا ہے اگر وہ ان تمام شعبوں میں ان میں کمی کرتا ہے تو یہ بھی جو ہے ڈنڈی مارنے کے حکم میں ہے یہ بھی ناپ توڑ کے کمی کرنے کے زمرے میں آتی ہے یہ بات اے و حضرات کے جو ان شعبوں سے متعلق ہیں وہ بھی اس بارے میں غور کریں اور دیکھیں کہ ہم اگر جو ہے کسی ادارے سے منسلک ہیں تو وہاں اپنے وقت کے مطابق ہم اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں کہ نہیں آج آفسوں میں آفیسر جس کام کے لیے ملازم مقرر کیے ہوئے ہیں اور حاجت مند ان کے پاس پہنچتے ہیں اور وہ ٹال مٹول سے کام لیتے محض اس لیے کہ کچھ جو ہے ان کو رشوت مل جائیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ضرورت مندوں کے کام انجام دینے کے لیے اس وقت میں مقرر ہیں وہ اگر اپنا فریضہ انجام نہیں دیتے ہیں اور لوگ ضرورت مندوں کو جو ہے وہ چکر لگواتے ہیں صرف دنیا کے چند تکوں اور سکوں کے خاطر جو تو ان کے لیے جائز نہیں ہے اس طرح کے وہ حربے استعمال کرتے ہیں تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بھی جو ہے اس طرح کی برائی کے منتخب ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ کسی طرح سے اس طرح سے اضافی رقم لینا ہے جس کی وہ تنخواہ پاتے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ جائز نہیں ہے ان کے لیے بالکل ناجائز و حرام ہے وہ سمجھ لیں کہ کس طرح کی روزی اپنی جو ہے وہ کمائی کس طرح کی کر رہے ہیں وہ بھی اس عمرے میں آتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اصول مرحمت فرمائے ہمیں جو اس شعبے سے متعلق ہمیں زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق اپنی زندگی بسر کرنے اور اپنے معمولات انجام دینے کے لیے جو ہدایات اور جو احکامات جاری فرمائے ہیں ان کو ہمیں پیشے نظر رکھنا چاہیے اسی میں ہماری نجات ہے اور اسی میں ہماری فلاں ہے اللہ حرب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفی گنا ہے رب واہد